وكفان. والصلاة والسلام على سرط الأنبياء محمد المصطفى أما أباد فعوذ بالله السميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استفاع إليه سبيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ العالمين وقال تعالى الحج أشفر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا قسوك ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزعاج التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي من كل فج عميق سادك الله العظيم رب شرح لي سدري ويسر لي أمري وحل العفجة من دستان يفطه طولي آمين يا رب العالمين اللہ نے ہر اس مسلمان مرد اور مسلمان عورت جو استطاعت رکھتا ہو آنے جانے کا خرچہ ہو اس کے پاس اہل عیال کی کفالت کا تو بندوبست کر لیا اس نے صحت بھی اس کی ٹھیک ہو عاقل ہو بالک ہو فرض قرار دیا ہے اس کے ذمہ یہ لگایا ہے لوگوں کے ذمہ ہے اللہ کی طرف سے یہ حق واللہ علی الناس اللہ کے لئے ہے لوگوں کے ذمہ یعنی اللہ کا حق ہے حج البیت اس گھر کا حج کرنا اس گھر کا قصد کرنا اس گھر کا ارادہ کرنا اس گھر کی طرف آنا من استطاعی سبیلا جو اس کی طرف آنے کی استطاعت رکھتا ہو اور اگلی بات وہ من کا جو کفر کرے فَإن اللہ تو اللہ جہانوں سے بے پرواہ ہے اس سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا وہ اس کے حج کا محتاج نہیں تھا یہ اس کی اپنی بہتری کے لیے تھا تو یہ نہیں فرمایا ملم لم یحج جس نے حج نہ کیا بلکہ فرمایا من کا فارا جس نے کفر کیا تو گویا اختاط ہوتے ہوئے اگر کوئی آدمی حج نہیں کرتا تو اللہ کے نزدیک اس میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس حج کی استطاعت ہو ہر طرح سے وہ حج کرنے کا اہل ہو اور حج نہ کرے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرتا ہے یا نسلانی ہو کر مرتا ہے یعنی اللہ کو تو یہودی اور نسلانی بھی مانتے ہیں یہ تو کوئی بڑا احسان نہیں ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے یہ اتنی بڑی وعید ہے عمر عبد الفطار رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اپنے دور میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ ان تمام شہروں میں جو اسلامی حکومت کے تابع آتے ہیں کچھ لوگوں کو بھیجوں گا جو وہاں سروے کریں جائزہ لیں کون سے لوگ ہیں جو حج کی استطاعت رکھتے ہیں لیکن حج نہیں کرتے اس کے بعد میں ان لوگوں پر جزیہ عائد کر دوں اللہ کی قسم وہ لوگ مسلمان نہیں اللہ کی قسم و لوگ مسلمان یہ اتنی بڑی وعید ہے اس میں پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی پہلے میرے پاس یعنی اللہ نے تو صرف میرے ذمہ حج کیا تھا میں کہتا ہوں کہ پہلے میرے پاس اتنے پیسے ہوں کہ میں پہلے امی کو حج کرا لوں ابا کو حج کرا لوں کے بعد بچے تو میں کروں یعنی نہ نومن تیل ہوگا نا راجا نہ اب امی ابا کے لیے پاکستان سے خرچہ جو ہے وہاں, وہاں سے حج کروانا ان کا اور ان میں سے کسی ایک کا بھی ریفیوز ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کا حج جو ہے وہ بھی گروی رکھ دیا گیا جرگمال بن گیا نہ امی ابا کا ہونا اس کا جس طرح ہر آدمی کی نماز اسی کے ذمہ ہے یہ ضروری نہیں کہ پہلے اماں پڑے گی تو وہ پڑے گا اور ابا کو پڑھائے گا تو اپنی پڑے گا اسی طرح حج بھی ایک فرض ہے یہ کوئی کھانے کی ڈش نہیں ہے کہ پہلے اما کو کھلاؤ پھر کھاؤ نہ اور اگر اماں ابا کو آج کے راتے گراتے انتقال ہو گیا تو وہ بھائی یہودی ہو کر مرے یا نسرانی ہو کر مرے اللہ کو کوئی پرواز اور اللہ جس کا ہاتھ چھوڑ دے شیتان سے مسلمان مرنے نہیں دیتا ختنے اس کے ہوئے جنازہ بھی پڑھایا جاتا لیکن ایمان کی مت شیطان چھین لیتا مرنے سے پہلے ایسے ایسے فریب کرتا ایسے ایسے کھیل کھیلتا ہے ایسے ایسی چلتا ہے کہ اگر اس وقت اللہ عالم نظہ میں اللہ مومن کا ہاتھ نہ پکڑے اس کی حفاظت نہ فرمائے اور فرشتے نہ بھیجے شان کو دور کرنے کے لیے تو وہ یہ متا خاص نہیں جانے دے تو اس سلسلے میں یہ بالکل ہمارے یہاں غلط قسم کا مسکنسپشن کہ جی پہلے اماں ابا کو ہونا چاہیے پھر میرا ہوگا کہ کوئی بات نہیں دفاع کی نوکری تو نہیں کہتا ابا کو ملے گی تو میں کروں گا وہ تو اپنی کر لیتے ہو اس لیے ملتے ہیں ساڑھے چار ہزار صرف بہانے ہوتے ہیں کی جو ذمہ داریاں اللہ نے امی ابا کی عائد کی وہ ساری پوری کرتا ہے صرف حاجی رہ گیا دو پہلے کروایا گیا یہ بالکل غلط چیز اور بہت سے لوگوں میں ہے پتہ نہیں کس طرح پیدا ہو گئی ہے تو یہ اتنی اہم چیز ہے یہ فرض ہے یہ ڈیوٹی اور تمہاری ڈیوٹی ہے تمہارے ابا کی نہیں ابا کے پاس پیسے ہوں گے تو اس پر اس کا آج فرض ہے جس طرح باپ پر اولاد کا حج فرض نہیں کہ ابا بچوں کو کرائے اسی طرح بچوں پر بھی ابا کا حج فرض نہیں اپنا کر کے اگر پیسے بچتے ہیں تو ایٹیکیٹس کے طور پر ابا کو بھی کروا دو لیکن یہ جو پہلے اپنا کرے ہو سکتا موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کس وقت آ جائے کیا کیفیت آ جائے حالات کے ایک جیسے تو نہیں نہ رہتے آج آدمی اس حالت میں کل اس حالت میں نہ ہو تو ایک یہ وائز یہ تو ہے وائزیں یہ اللہ کی طرف سے یہ حق ہے بندے مومن پر کہ اگر استطاعت ہے تو اس کے گھر کا حق کیا دوسری طرف یہ آخری علاج ہے ایک تو یہ نمازیں آپ دیکھیں اسلام ہمیشہ انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف سفر کرتا ہے یہ فرد کو امت کی کڑی میں پرو دیتا ہے جس طرح ایک ہار بنتا ہے وہ مختلف موتیوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ دھاگا ہے جس میں یہ سارے لوگ پروئے ہوئے اپنی اپنی ذات میں یہ موتی ہیں لیکن قیمت تبھی ہوگی جب اس میں پروئے جائیں گے پہلے نماز پھر کاغ مار راکعین محلہ سارا ایک مسجد میں جا کے پڑا کرو جو ساتھی وہاں سے غائب ہو پتا ہو پوچھو کہاں گیا فلاں سب کہاں ہے پتا چلا بیمار ہے یا کسی مسئلے سے بے چار ہے یا اندر ہے تاکہ تم ان کی مدد کر سکو احوال سے واقف ہو سکے تمہارے اپنے اندر الفت پیدا ہو اکثریت پیدا ہو اگر کوئی رنجش وہاں باہر پیدا ہو تھی مسجد کے اندر آ کے جھر جائے پھر یہ کہ جمعہ آٹھ دن کے بعد پورے گاؤں والے ایک جگہ مل کے پڑا کرو سارے محلے مل کے ایک مسجد میں جمعہ پڑھا کرو اب ہم نے ہر مسجد میں جمعہ کر دیا کہ یہ تکلیف ہی نہ ہو سارے اکٹھے ہی نہ ہوئے ایک جگہ پاکستان میں تو بہت زیادہ مسئلہ ہے وہاں تو ہر برادری کی اپنی مسجد ہے ناک کا مسئلہ بنا ہوا ہے ملکوں کی کوئی مسجد نہیں کی یہ کیا بات ہے اور اپنی مسجد میں جمعہ پڑھنا ہے پھر یہ کہ جمعہ آٹھ آٹھ دن کے بعد پورا گاؤں اکٹھا ہو پھر سال کے بعد عید ہو جہاں پورے شہر کے لوگ یہ عیدی بستیوں کے لوگ بھی وہاں آئے میں ایک دوسرے سے احوال سے واقف ہوں وقفیت حاصل ہو ایک دوسرے سے جڑے اور کلمے کی تدر میں آئے جس کی وجہ سے یہ اکٹھے ہوئے اور پھر سال کے بعد حج پورے دنیا کے لوگ آئے دیکھیں اب وہ دائرہ بڑا ہوتا چلا جا رہا کالے بھی آئے گورے بھی آئے گریب بھی آئے امیر بھی آئے تو مشرق سے تو مغرب سے وہاں وہ حبشی بھی موٹی موٹی نافوں والے اور گنگریالے بالوں والے اور سوے کی طرح ان کا سیاہ رنگ اور دوستیاں کا یا یورپ کا کوئی مسلمان گورا چٹا جسے ہاتھ لگائے میلہ ہوتا ہوا وہ بھی آیا ہوا اور ہمارے جیسے وہ ایشین بھی گیا ہوا ہو جو بٹوین ہے تو پتا چلے کہ یہ کلمہ ہے جس نے افریقہ سے لے کر یوروپ تک ان کو ایک کڑی میں پرو دیا کوئی قدر آئے نا نہ امتن واحد تم ایک امت ہو تم میں سے کسی پر بھی شتم ہوتا ہے تو گورے کو تڑپنا چاہیے تم ایک جسد ہو ایک ملت ہو اور گورے پر ہوتا ہے تو کالے پہ بھی اٹھ نکلنا چاہیے وہ تمہارا بدن ہے ایک آدمی ہو اس کا پاؤں پاؤں گورے ہوں یا ہاتھ گورے ہوں ہاتھ گورے ہوں تو پاؤں کالے ہوں اب اس کے پاؤں کو کوئی کاٹے تو وہ کہ کاٹ دو اس کو یہ کالا ہے تو کاٹنے دیتے یہ مسلمان ایک جسد ہے ان میں سے کوئی کالے کو کاٹے یا گورے کو کاٹے کٹتا جو ہے وہ وہی جسد ہے تو اجتماعیت کی طرف سفر وہاں آؤ اب یہ سفر انڈیویجول نماز انڈیویجول عبادات پھر آگے بڑھ کے جماعت کی نمازیں یہ علاج ہے ان سلاح کنہا انفقشہ یہ علاج ہے دوز دی جا رہی ہے پھر روزہ ہے جس میں اللہ کے احکامات ماننے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے حلال چیزوں کو کچھ وقت کے لیے حرام کر دیا جاتا ہے ممنوع ٹھہرا دیا جاتا ہے تمہارے لیے جائز نہیں رہی تاکہ ماننے کی عادت پڑے اس کے بعد طاقتور پوٹینسی جو ہے ہائیسٹ پوٹینسی حج ہے جس کا رنگ اس میں بھی نہیں اترا وہ وہاں سے لا علاج ہو کر واپس آتا ہے یہاں اس کا کوئی علاج نہیں اس لیے وہ میں کہتا ہوں یا تو حج پہ جا کے آدمی سدھر جاتا ہے اور یہاں پلٹتا ہے تو پھر مہا پاپی بن جاتا ہے اس لیے کہ اس کے پھر سارے وہ طائرہ ٹوٹ جاتا سمجھ اب کسی کے قابو میں نہیں رہتا اس ہمارے یہاں مشہور ہے کہتے تو مزاج کے طور پر کہ حاجیوں کے چھٹ ہائیسٹ پوٹینشی لینے کے بعد بھی اگر اسے آرام نہیں آتا تو وہ لا علاج ہو کر پلٹ آتا ہے اس لیے کہا گیا کہ تقوا ساتھ لے کر جانا باقی ساری چیزیں جب حج پہ جاتے ہو تو تیاری کر کے جاتے ہو ساتھ لے کے نکلتا ہے آدمی خطرناک سفر ہو تو ڈنڈا ساتھ لے کے جاتا ہے اندھیرے کا سفر ہو تو تارک لے کر جاتا ہے وہ چیز جو سے معلوم ہو کہ اس قسم کے حالات میں میرے کام آئے گی اسے ساتھ لے کر چلتا ہے بادل بنے ہوئے تو چھتری ساتھ لے کر جاتا ہے پتا نہیں کس وقت بدل جو باد جو ہے وہ بارش سے پڑے کہا گیا تمہیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ تکوا یہاں تک تم گھر سے مسجد تک بھی آتے ہو تو تقوی کے بغیر نہ نکلا کرو ساتھ لے کے نکلا کرو رستے میں متعمان پر ڈاکا پڑ سکتا رضا دیکوا ساتھ لے کر چلنے والی بہترین چیز تقوی ہے مسجد کے اندر بھی تمہارے پاس یہ رہنا چاہیے پتا نہیں کس وقت شیطان ریا کا بیج بوجھ اور ریا شرک ہے تو گویا میں نے کہا کہ اینٹی باڈی سسٹم ہے تکوا تکوے بہت بحث ہو چکی یہ ساتھ رہنا چاہیے ساتھ لے کر چلنا چاہیے جب تم اس گھر, گھر کی طرف چلو اللہ کے گھر کی طرف سفر کرو تو اس گھر والے کے ساتھ بھی تھوڑا سا کلوز ہونے کی کوشش کرو اس کے گھر جا رہے ہو سے تلقات بناؤ تاکہ تم جب وہاں پہنچو تو وہ آگے دروازہ کھولے رکھا ہو تمہارے سے. یہ ہے اس میں حکمت اللہ کے احکامات مانتے ہو چلو درو شریف پڑھتے چلو اللہ کا ذکر کرتے چلو جس گھر کی طرف جا رہے ہو تمہارا واسطہ اصل میں اس گھر کے مالک کے ساتھ ہے اگر اس سے تمہاری ناراضگی ہے تو اس گھر میں تمہارا کوئی کام نہیں ہو جتنا اس گھر کے نزدیک پہنچو اتنا تمہیں اس کے نزدیک بھی پہنچنا چاہیے جس کا وہ گھر ہے اور جب تمہاری نظر اس پر پڑے تو یوں گیا تم نے اپنے رب کو بھی دیکھ لیا اتنے نزدیک اس کے بھی آ گئے جتنے اس گھر کے آئے کہ واپس پلٹ کے آئے تو نام تو حاجی نہیں الحاج ہو جائے لیکن پہلے جہاں سے وہیں پر کیسیات کا بھی سفر ہونا چاہیے یہ ہوئی بات پھر کہا گیا وقت اللہ ون کو ملے ہی تو اللہ کا کتوا اختیار کرو اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ جس طرح آج تمہارا حشر ہوا ہے عرفات کے اندر اکٹھے ہوئے ہو تم ایک دن اسی طرح تم اکٹھے ہو گئے اس کے ساتھ جس طرح آج یہاں اکٹھے کیے گئے ہو ایک ہی بات ایک ہی رب کے سامنے کوئی عربی نہیں کوئی اجمی نہیں کوئی ایشین نہیں کوئی یورپی نہیں اسی طرح ایک دن تم رب کے سامنے کھڑے اور اپنے آپ کو میدان عرفات میں نہیں میدان حشر میں سمجھو اور جس طرح وہاں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی وہ فکر کرو عرفات میں کھڑے ہو اس طرح پلٹتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے وہ بھٹی ہے میدان عرفات کی جہاں تم اپنے گناہوں کو وہ بڑے بڑے سٹین وہ بڑے بڑے داغ دھبے جو بڑے عنید ہیں بڑے سخت ہیں ڈھیت ہیں نہیں اترتے کہیں جنہیں نمازیں بھی نہیں دھو سکتی جو رمضان سے بھی کور نہیں ہو سکے آج وہ داغ اتروا کے جانا یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال کے تمام دنوں میں یوم عرفہ سے بڑھ کر کبھی کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ نے اپنے بندوں کی سب سے زیادہ مفرت کی اور یہ وہ دن ہے جس میں اللہ سب سے زیادہ نزدیک ہوتا اپنے بندوں کے اور فخر کر کے فرشتوں کو کہتا دیکھو میرے بندے کیا مانگے دیکھو کہتے کیا کہاں کہاں سے آئے اللہ کا بھی فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن لبیک اللہ ملبیک کہتا ہے تو اس کے ارد گرد کی ہر چیز حجر اور مٹی کے ڈھیلے سب اس کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں یہاں تک آپ نے فرمایا زمین اس طرح سے بھی ختم ہو جاتی ہے اس طرح سے بھی ختم ہو جاتی ہے یعنی ساری زمین یہ سلسلہ چل پڑتا ہے لبیک اللہ ملبیک اور صرف وہ فرد نہیں کائنات کی ہر چیز اس کے ساتھ لبیک اللہ ولبیک کہہ رہی ہے اور یہ کس آواز پر وہ از دن فرنا سے بالحج نے بن ابراہیم مکان بیت ہم نے ابراہیم کو وہ الدیت والی جگہ سلجھائی کہ بھائی یہاں میرا گھر بناؤ اور کہا گیا کہ شرک نہیں کرنا یہاں شرک سے پاک ہو کر جانا تلبیہ کیا ہے لبیک اللہ لبیک لا شریک البیک انمد والا لاکا حمد بھی تیری ہے اور احسان کرنا کام بھی تیرا ہے اور ملک بھی تیرا ہے لا شریق اس میں بھی تیرا کوئی شریک نہیں ہم تیرے غلام ہیں ہم پر تیرا حکم چلتا ہے ہم کسی کے آگے بکے ہوئے نہیں ہیں ہمارے اندر کسی کی پارٹنر نہیں ہے ہمارا کوئی سب کنٹریکٹر نہیں ہے تیری تعریف کرتے ہیں احسان بھی ہم پر تجھی نے کیے ہیں اور بادشاہی بھی تیری وہ اس دن سے حج فرمایا اذان دو از اعلان کرو لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ لوگ یہاں ہیں کہاں یہ تو ایکلرا ہے اللہ نے تیرے ذمہ بولانا ہے آگے میں کس طرح پہنچاتا یہ میرا کام پہاڑ پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لوگوں اللہ نے اپنا ایک گھر بنایا ہے اور تمہارے ذمہ اس گھر کا حج کرنا فرض کیا ہے تو آؤ اپنے رب کے گھر کی طرف اس کا حج کرو رب الگت نے وہ اذان وہ ندا وہ آواز وہ اعلان آج ارواح اروا تک پہنچایا اور وہ سعادت مند روئے تھی جنہوں نے وہاں کہا لبیک اللہ لبیک اور جب ہم جاتے ہیں وہاں تو کیا کہتے ہیں جب کوئی بلاتا ہے تو کہ لبیک کہتے ہیں ایسے نہیں کہتے ہیں یہ لبیک اس اذان کا جواب تمہیں اللہ نے بلایا آدمی کا تھا لبیک اللہ بیک اہٰ میں آ رہا ہوں میں حاضر ہو رہا ہوں میں تیرا غلام دوڑتا ہے ملک کے کس سرے سے اللہ نے فرمایا دور دور سے آئیں گے وہ اجن بھی آئیں گے کلے دام اور دبلی پتلی اٹھنیوں پر بھی آئیں گے یعنی اتنے لمبے سفر کر کہیں گے کہ ان کی اونٹنیا جو ہے وہ لاور ہو جائیں گے یا چینم انکل جنہیں دور دور کی گھاٹی اور پاسز اور درے طے کرتے وہ آئیں گے اپنے ہی نشے کو پانے کے لیے تاکہ دیکھے آکر کر اپنے فائدے کی چیزیں جس کر اللہ نے فرمایا تھا کیا لوگو تم ایک مرد اور ایک عورت کی پیدائش ہو کیا نا سونا خلق نہ تم ایک میل اور ایک فی میل میں سے پیدا کیے گئے ہو ایک جوڑے کی اولاد ہو تم وجانا تم شورو بنوا قابل لے ہم نے تمہیں شاب اور قبیلوں میں بانٹا ہے ہم نے بانٹا ہے لے تارفو تاکہ تم آپس میں تعارف حاصل کر قبیلہ کوئی عزت کی, کا مقام نہیں ہے کسی قبیلے کو کوئی عزت حاصل نہیں ہے یہ صرف تعارف کا ذریعہ ہے ہم نام دو آدمی ہوں کون سے پتا چل جائیے کون عزت والا تو تمہارے رب کے نزدیک وہی ہے جو تقوی والا ہے تخوا نشان ہے جس کے پاس وہ ہوگا وہ عزت والا ہے اس کی عزت ہوگی اس کی کرامت ہوگی اللہ پہ اس کا اکرام ہوگا نہ اللہ رنگ دیکھے گا ان اللہ درو الا ولا ام والم اور ایک حدیث میں ولا الوان اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے رنگ دیکھتا ہے بل یمو کم ویکم وہ تمہارے دل اور تمہارے عمل دیکھتا ہے یہ گورے اس ہی نے بنائے یہ کالے بھی اس ہی نے بنائے رنگوں کی وجہ سے کوئی آدمی اللہ کو روک میں نہیں لے سکتا کہ میں گورا چیتا ہوں مجھے جنت میں جانا چاہیے میں کیوں جلوں وہاں پر وہاں جا کے دیکھو آج سارے وہاں آئے گئے آج ان میں نہ کوئی افسر ہے نہ کوئی نوکر ہے نہ کوئی حاکم ہے نہ کوئی محکوم ہے وہ ساری چیزیں جنہوں نے ان کے اندر تفریق ڈال دی جو کندورا یہ بتاتا تھا یہ عربی ہے یہ شلوار قمیض یہ بتاتی تھی یہ پاکستانی یا اتروا کر ایک طرف رکھ دی گئی دونوں چادروں میں آج آج وہی عرفات میں جانا ہے انہوں نے سارے وہاں پہنچے ہوئے ہیں اور حشر کا سامان ہے ایک کو اپنی پڑی ہے حشر بھی کیا ہوتا عالم اللہ کو ملے ہی تو مصیبت کے وقت کسی کو کوئی اپنا عزیز کوئی اپنا دوست کوئی اپنا واقف کار نظر آ جائے تو تسلی ہو جاتی یہ دنیا کے حشر کی بات کسی مصیبت میں ہو آپ مجمع لگا ہوا ہو اپنے جیسا مصیبت ہے کوئی نظر آ جائے لیکن آپ کا واقف ہے تو آپ کا آدھا دکھ ختم ہو جاتا میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے. دکھ بانٹتے ہیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں اور عزیز رشتے دار نظر آ جائے تو خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے ایک وہ ایسا حشر ہوگا کہ آدمی کو واقف نظر آئے گا اور وہ بھاگے گا یا اومایا پھر رولمر او جس دن آدمی بھاگے گا اپنے سگے بھائی سے وہ ام اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے وہ صاحب ہی اپنی بیوی سے وہ بہی اپنے بیٹے سے یہی ہے نا دنیا میں مددگار بیٹا مدد کو پہنچ جاتا ہے بھائی مدد کو پہنچ جاتا ہے ماں باپ مدد کو پہنچ جاتے بیوی مدد کو پہنچ جاتی ہے وہ کوئی دہائی فریاد کرتی وہ دوڑتی ہے یہ سارے رشتے وہاں تجھے چھوڑ دیں گے تم سے فرار ہو جائیں گے فرار ہی نہیں ہوں گے بلکہ وہ تجھے دیکھنے کے چکر میں ہوں یب المجرم یفتدی من آزاد یا بنی اس دن مجرم چاہے گا کہ وہ عذاب سے بچ جائے فدیہ دے کر اپنے بیٹے کو اگر اللہ یہ وہ چاہے گا کہ اللہ اس کا بیٹا لے اس کے اسے جہنم میں پھینک دے اس کی جان کو یا ود المجرم مجرم یہ چاہے گا اس کے اندر یہ تمنا ہوگی لا یقینی کاش اس سے لے جائے لیا جائے گا من آزاد یا میزم بے و صاحب ہی و اس کی بیوی سدیے میں لے لی جائے اس کا بھائی سدیے میں لے لیا جائے و اور اس کا وہ گروپ فصیلا تو دم بلڈ گروپ فصیلہ کہتے ہیں گروپ تھے وہ گروپ وہ گینگ جس کے اندر بیٹھ کے وہ گپے مارا کرتا تھا نماز پڑھنے نہیں جاتا بڑے پیارے تھے اسے وہ دوست وہ فصیلت ہلتی تو وہ گروپ جس میں وہ بیٹھا کرتا تھا جا کر فصلت ہلتی تو بھی یوام سے جمیان سمجھی اور آخر میں کیا قیمت لگائے گا زمین میں جو سارے ہیں وہ سارے اس سے لے لیے جائے تم میون اس کی نجات کر دی جائے ہر جی یہ ہے حشر میدان عرفات میں ہو تو تمہیں وہ گھڑی یاد ہو اس حشر کو یہاں پر پا کر کے دیکھ لو اس کی ریحرسل کر لو فل کی ریحرسل اور وہ میدان حسرت وہاں دوبارہ آنے کی حسرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی فرمایا لوگوں کان کھول کر سن لو شاید کہ میں اور تم آئندہ سال اس میدان میں پھر اکٹھے نہ وہ میدان جہاں رب دینے پر چلا بیٹھا ہے بخچنے پر آ مادہ بیٹھا ہے بس تمہارے منہ سے نکلنا چاہیے وہ جگہ ہمیں پروا بھی کوئی نہیں ہو. وہاں بھی ہمیں فکر یہ ہوتی ہے کہ خیمہ اچھا مل جائے بھاگ دوڑ ہو رہتی ہے کھانا وقت پر مل جائے دیکھو گا تمام کر رہے تھے میدان عرفات میں بھی اپنے مولم کے اور گاڑی میں اصل کے وقت جا کے کر جاتے ہیں اچھی سیٹ ملے یہ فکر ہوتی ہے ہمیں وہاں پر گاڑی نہ ملے پیدل بھی چلتے کوئی بات لیکن اصل وقت وہی وہ ہوتا ہے تدرو جب معلم گاڑیوں میں بھر دیتا ہے دو دو گھنٹے لوگ گاڑیوں میں بیٹھ رہتے ہیں تم دیکھ لو تم ایک امت ہو تم ایک ملت ہو تمہارا گورا بھی تمہارا جزم ہے تمہارا کالا بھی تمہارا جزم ہے اجتماعیت کا یہ سفر وہاں سے پلٹ کے آؤ تو ہر رنگ کے مسلمان سے تمہارے دل میں محبت بڑھ جانی چاہیے اتنا دل خوش ہوتا ہے جب ایک اسلامی سمیت لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں گینیا کا کوئی کالا تقریر کر رہا ہے وہاں بوسنیا کا ایک گورا بھی تقریر کر رہا ہے اور البانیا واحد مسلم اکریتی یورپین اسٹیٹ ہے اور اس کی جو کیفیت آپ کو پتا ہے وہ جب تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی سمان یاد نہیں آتا کہ دنیا کیا کہہ رہی ہوگی ایک دل میں نے ان کو اکٹھا کر دیا اس کانفرنس کی ماسٹر کی کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول وہی آتے حارث سلاجت بھی کوٹ کرتا ہے وہی وہ آتے گندیا کا پریزیڈینٹ بھی کوٹ کرتا ہے وہی وہ آتے فاروق لواری بھی پا رہا ہوتا ہے کس نے جوڑا ہے اسلام تیرا بیس ہے تو مستقبل ہے تو ان لکیروں میں بتا ہوا نہیں ہے تو ایک مل تو ایک عمارت ہے اس عمارت کے مشرق کی کوئی ایند کو اکھاڑے تو بھی نقصان اسی عمارت کو کوئی مغرب کی ایند کو اخاڑے تو بھی نقصان اسی عمارت کو اس کی چھت پر آگ ڈالے تو بھی نقصان اسی عمارت کا ہے اس کے دروازے کو اکھاڑے تو بھی نقصان اسی عمارت کا کنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے اگر کلمہ اندر ہے پلٹ کے آئے آپس میں روٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایک کا منہ اس شیشے سے اس طرف ہوتا ہے دوسرے کا اس شیشے سے اس طرف ہوتا ہے اترتے سلام کر کے بھی نہیں جاتے جب واپس آتے یہ کہ اس کا نام حج ہے حج تو اپنی جگہ موجود ہے آپ دیکھتے ہیں ایک ڈی میگنیٹائز کرنے والا آلہ ہے آپ آڈیو کیسے اندر سے ایک دفعہ گزار کے دوبارہ دوسری طرف سے گزار دے تو وہ بالکل اس طرح ہو جاتی ہے جس طرح اس پر آج تک کسی نے کچھ ریکارڈ کیا ہی نہیں ڈی میگنیٹائز ہو جاتی ہے اسی میگنیٹزم کی بنیاد پتہ چپکی ہوئی ہوتی ہیں باتیں آپ کی اس پیس کے اوپر ڈی میگنیٹائز ہو جاتا ہوں چلی جاتی ہیں باتیں ختم ہو جاتی ہیں مشین تو وہی ہے تم گھستے ہو عرفات جاتے ہو پھر عرفات سے پلٹ کے آتے ہو دی میگنیٹائز کیوں نہیں ہوتے تمہارے گناہ کیوں نہیں دھلتے تمہاری بری آتے ٹھیک کیوں نہیں ہوتی مشین تو وہی ہے یہ گارنٹی ہے کہ مشین ہے اس کی گارنٹی رب نے لی ہوئی ہے ان نزل نہ ذکر لہو لہا سے اقبال نے کہا نا. کہ میں لہو باقی نہیں وہ دل وہ آرزو باقی نہیں نماز و روزہ ہو قربانی ہو حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں خرابی تیرے اندر ہے مشین وہی ہے نمازیں بھی وہی پانچ ہیں روزے بھی وہی ایک مہینے کے ہیں قرآن بھی وہی تیس پارے ہیں اتنی چھ ہزار ہیں وہی منا ہے وہی عرفات بات ہے وہی سب مروہ ہے وہی بیت اللہ ہے تیرا علاج کیوں نہیں ہوتا تیرے اندر خالد جتنے ولید کیوں نہیں تاندہ ہوتا تیرے نمبروں میں اپنے خطاب کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ اتنے لوگ علاج کروانے جاتے ہو سارے لا علاج ہو کے پلٹ کے آتے ہو کرپشن میں تم اوپر چلے گا ہو سب سے اوپر ہمارا دوسرا نمبر ہے جس کو پہلا نمبر ملا وہ بھی مسلمان ملک ہم ہی ہے وہ بھی کیوں اس لیے کہ ہم اس طرح حج کرتے نہیں ہمیں بس یہ فکر ہوتی ہے کہ بس وہاں سے پلٹ کے آ جائیں ایک ذمہ اتر جائے علاج کروانے ہم نہیں جاتے آپ اندازہ کریں اگر کوئی آدمی کفن پہن لے اپنے آپ کو مردہ تصبر کر فرمان کون گیا دلّا کل میت سید الغسل اللہ کے ہاتھ میں اس طرح ہو جائے جس طرح میت غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہو جائے فرمایا من فیہن الحج جو ان مہینوں میں اپنے اوپر حج فرد کر لے یعنی احرام باندھ لے فلا رفا کا ولا سک کا ولا جدال الحج نہ کوئی شہوانی گفتگو کرنی ہے اپنی بیوی تک سے ولا فسوخ نہ رب کی کوئی نافرمانی کرنی ہے جداد کسی سے جھگڑنا ہے تم مردے ہو تمہارے دنیا والے سے سب جھگڑے ختم ہو چکے ہیں اب تو اپنے آپ سے جھگڑو اپنے انگلوں سے جھگڑو گا ان پر غصہ کرو اپنے آپ پر غصہ کرو مردے کے کچھ جذبات ہوتے یہ جو کفن کہنا ہے تم نے یہ مردے کا کفن ہے وہاں مر گئے تو اسی میں تفرائے جاؤ گے اور قیامت کو سیدھا راؤ گے تو مردے کو کیا لگے کوئی جاتی کر بھی لے بھائی مردے کے کاغذات تیار نہ ہوں کوئی ڈاکٹر چھٹی لے کے چلا جائے ہفتہ یہاں پڑا رہے کولڈ سٹوریج کے اندر اٹھ کے جا کے وہ لڑتا ہے کسی سے یا جا کے پورٹ میں دفاع دیتا مجھے سردی لگی ہوئی ہے انہوں نے مجھے اسٹریلیا کے دمبے کی طرح اکڑا کر رکھ دیا ہے اس کا کیا رہ جاتا ہے بےچارے چاہے تو ٹھنڈے پانی سے گھسل دے دو تو گرم پانی سے غسل دے اپنے آپ کو جب تم قسم پہن لو احرام پہن لو تو دنیا سے اپنا تعلق توڑ دو کوئی زیادتی بھی کرتا ہے تو تم نے خود اپنے نقص پر کوئی زیادتی نہیں کی ان زیادتیوں کے ترافی کے لیے آئے ہونا وما ہو نا با وراکن ذرا من سوتا ہوں سب سے بڑا ظلم تم نے اپنے اوپر کیا ہے اگر کسی نے تہوار اوپر ظلم کیا تو اس کا بھی دلا دیا جائے گا کوئی جاتی کی تمہیں قیامت کے دن کمپنسیٹ کیا جائے گا اس کی نوکیوں میں سے تمہیں کچھ دیا جائے گا یا تیری بدیوں میں سے کچھ اس کو دیا جائے گا لیکن جو ظلم تو نے اپنے اوپر کیا اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے تمہیں جنم کیا اپنے ظلموں پر نظر رکھو جو توں نے اپنے اوپر کیے ہوئے لوگوں کی یہ چھوٹی موٹی زیادتیاں جی میری جگہ اس نے گدا بچھا لیا جی چوڑا ہو کے گیا ہے جی اس سیٹ پر کیوں بیٹھ گیا ذرا ذرا سی بحثیں اور غیر اہم مسائل پر سر پٹاور کسی قسم کے مسائل کو ڈسکس نہ کریں یہ نور بشر کے مسئلے یہاں مولویوں کے لیے چھوڑ جائیں اور جیگر جو بھی مسائل ہے فقیر بننے کی کوئی کوشش نہ کرے وہاں بیٹھے ہوئے مسجد نبی میں مناظرے چل رہے ہیں بہت اللہ میں نمازگیل بیٹھے مناظرے چل رہے ہیں ارفات میں نامے مناظرے چل رہے ہیں تمہیں ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا اپنے کپڑے دھو جس کے لیے یہاں ہو تو مردے کے کوئی جذبات نہیں ہوتے کفن پہن لو جب یہ کپڑے اتارو تو باقی سب کچھ اس کے ساتھ ہی اتار دو اپنا خناس میں بہت بڑا افسر ہوں اپنا وہ سپیرٹی تمہارا وہ جو, جو احساس اور احساسیں برتری اور احساسیں کمتری دونوں کمپلیکس چھوڑ دو تم صرف ایک بندے ہو کسی کے مجرم ہو گناہ کیے ہوئے ہیں تم ڈیفالٹر ہو اس کے چوکری ملک باٹ دار چینے چٹھے جلانی جلانی سب کچھ یعنی رہنے نو کپڑوں کے ساتھ دو چادروں میں صرف تم گناگار بندے ہو گنا رائٹ آپ کروانے آئے ہو تو توجہ اس طرف رہنی چاہیے اگر یہ ساتھ رہے گا تو کپڑے تو نہیں اتارے تھی وہ جو اصل لباس تھا تو نے اپنے اوپر گناہوں کا پہنا ہو وہ تو نہیں گا اسے ہٹاؤ اور جب قربانی دو تو اپنے جذبات کی قربانی دو جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جس اللہ نے فرما ہنافا علگ رمشتین یکسو ہو کر ایک ایجنڈے پر ایک پوائنٹ پر اپنی توجہ مرکوز کر ہر قومیت سے بالا ہو تم صرف رب کے غلام ہو تمہارا کوئی وطن نہیں ہے وطن سے محبت نہیں ہے جہاں وہ لے جائے وہاں تم جاؤ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب کچھ کیا جب اسے اللہ نے کہا تھا لا کچھ رکھ تو وطن کی محبت ٹھکرا دی انہوں نے گھر والوں کی محبت ٹھکرا دی نام اے میرے بندو میری زمین بڑی وسیع ہے غلامی میری ہی کرنی ایک جگہ میری غلامی نہیں کر سکتے وہ جگہ چھوڑ دوسری جگہ چلے کسی کی غلامی نہیں کرنی غلام تم میرے ہو بقیہ سب کے حقوق اور فرائض دوسرے کے ذمہ ہیں غلام تم صرف میرے وطن چھوڑا گھر بار چھوڑا بیوی بی بچے اللہ کے حکم پر چھوڑ دیے وسائل کو نہیں دیکھا یہاں کون کھلائے گا کون پلائے گا اور پھر جب وہ بیٹا جو پلوٹی کا بیٹا تھا بڑی عمر میں ملا تھا رو رو کر مانگا تھا جب اس کی محبت دل میں پختہ ہو گئی فلما بالا کا اس سے آیا جب وہ باپ کے ساتھ بادلوں دوڑنے لگا سہی فرمایا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے جب کر رہا فنڈ اور تراتو دیکھ تیری کیا رائے بنتی زب تو کرنا ہی کرنا تھا نا قربانی تو دینی تھی نبی نے لیکن دیکھنا یہ تھا کہ میں نے تو دعا کی تھی صالح بیٹے کی بیٹا کیسا ہے اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا ابراہیم نے اسماعیل کا امتحان لے لیا سلم اسلم جب دونوں مسلمان ثابت ہو گئے یہ ہے مسلمان کیوں بگو مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلاتے لائے لکھا میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں پھر تھرا جاتا ہوں لرم جاتا ہوں مجھے پتہ لا الہ کے تکا کیا ہے یہ جو آپ کو ہمیں چمٹا ہوا ہے یہ جو ہمیں رشتے لاطر پیون لگے ہوئے یہ مال دولت دنیا یہ رشتہ ہوتا بتانے وہم و گما لا یہ بھی بخت میں نے ہٹا ہٹا کے پھینکتا ہوں یہ پھر چمٹ جاتے ایک پاؤں ہٹاتا ہوں دوسرے سے وہ مجھے پکڑا یہ ہشت پا ہے فلم اسلامہ جب دونوں نے سرے تسلیم خم کر دیا یہ قدم قدم پر اثر کی نماز آپے پڑھی اس نے بلایا سلاح آ گئے تو مسلمان ہو مگر کو نہیں آ تو مسلمانی کی حد ختم ہو گئی ایک روزہ رکھا تو مسلمان ہو اگلا نہیں رکھا تو تمہاری مسلمانی پیچھے آ گئی آج مجرم بن گئے یہ کوئی مسلمانی جو ہے یہ اس قسم کا کوئی گرین کارڈ نہیں ہے یا پاسپورٹ قسم کی چیز نہیں کہ پانچ دس سال کے لیے مل گئی ایک دفعہ آپ کو تو اب جانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں تو ہر گھنٹے بعد بلایا جاتا ہے یا ہیا الفلا آؤ ریویو کرو ریویو کرواؤ گے تو پاکستانی ہو نہیں کرواؤ گے یہ دعوا نہیں کر سکتے کہ میں کل پاکستانی تھا آج کیوں نہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اور رات کو سوئے گا تو مسلمان صبح اٹھے گا تو کا مسلمان ہوگا رات کو سوئے گا تو کافر یہ تو یہ عالم تو ہر حکم پر سرے تسلیم خم جہاں انکار کر دیا وہاں پچھلی سب کا بیڑا برس آپ کے سامنے مثال ہے ایک سجدہ نہیں کیا ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا روایات میں آتا و آسمان کا چپہ خالی نہیں ہے جہاں ابلیس نے سجدہ نہ کیا وہ, وہ قدم قدم پر سجے کرنے والا ایک سجدہ نہیں کیا اور کس کو نہیں کیا اللہ کو نہیں اللہ کو تو آج بھی تیار کرنے کے لیے اگر اس پر کھلا ہو جائے اس پر اگر ریکنسلیشن ہو جائے ان کے درمیان کہ اللہ کو سجدہ کر لے تو وہ آج بھی کرنے کے لیے تیار بیٹھے یہ کباب میں ہڈی تو آدم بن گیا ہے اور جو کہتے ہیں مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے جن کی خاطر اللہ نے اس کے سارے سجدے اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارے ہیں وہ خود سجدہ نہیں کیا اس سے بڑی کوئی غداری ہے اس نے تلے نہیں کیا ایک نہیں کیا اس کے سارے اٹھا کر منہ پر بتاؤ تھا خود بھی میر میئر دلچا اٹھا کر اپنے سجدے سارے اس کا تو نہیں ہمارا بھی نہیں اور ہماری حالت کیا اسی کے ساتھی بنے تھے سب سے بڑے لوٹے تو ہم اس کو چھوڑ کر کس کے ساتھ چلے گئے بہرحال یہ قدم قدم کا امتحان ہے قدم قدم پر مسلمانی کو سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے قدم قدم پر اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے مالم یو گرگر کے عالم تک وہاں بھی یہ حالت ہے شیطان نے کہا کہ بچ گئے میرے ہاتھ سے اللہ کی قسم ابھی بھی نہیں نزا کا عالم ہے اور کیسے بچ گئے میرے یہاں سے پتا چل گیا یہ بھی فرمایا تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے فرمایا یہ بھی تیرا ہے مجھے میرے رب نے بچایا سلم اسلامہ وسلم للجبین قربانی دو تو وہ ساری ہسٹری وہ تمہارے دماغ کی سکرین پر چلنی چاہیے ایکشن ریپلے ہونا چاہیے تمہیں پتا چلے تم کون ہو تم ابراہیم کی جگہ کھڑے ہو آج کیا تم ابراہیم ہو جو کچھ ابراہیم نے چھوڑا تھا چھوڑنے پر تیار بیٹھے کہ چنتے ہوئے وطن کی ٹانگوں کے ساتھ اور اپنی برادری کی ٹانگوں کے ساتھ اور دیگر ساتھ سبھاس کے ساتھ اپنی لسانیت کے ساتھ اور جو سامنے لٹایا ہوا وہ اسراہی لیتا ہوا ہے بیٹا لتا سکتے ہو کٹا سکتے ہو چھری چلا سکتے ہو اللہ کی خاطر سوچو پھر تمہیں پتا چلے گا وہ کتنی بڑی قربانی تھی اور وہ کتنا بڑا امتحان تھا کہ امتحان لینے والا کیا گا تھا اناظ اللہ البلابین یہ جو آ رہی ہے یہ سارے انبیاء کی کہانی آ رہی ہے سب کے امتحان دیے اللہ نے حضرت ایوب کا بھی ذکر کیا ہے اٹھارہ سال کی وہ بیماری حضرت یونس کا بھی ذکر کیا ہے حضرت لوت علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے حضرت, علیہ السلام, کیا ہے حضرت علیہ السلام کا بھی ذکر کیا ہے ایک دو دن نہیں ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو سو سال صبح جا کے پتھر کھاتا پتھروں میں دفن ہو جاتا رات کو گھسیٹ کے نکال لیا صبح پھر میں کرتا ایک دو تین چار سال کی بات نہیں عمر گزری ہے اسی لیکن اس کو بھی اللہ نے نہیں فرمایا یہ بہت بڑا امتحان تھا حضرت ایوب کو بھی نہیں کہا یہ بہت بڑا امتحان تھا حضرت یونس کو بھی نہیں کہا یہ بہت بڑا امتحان تھا کہا تو کس کو کہا ابراہیم کو بیٹے کو اپنے ہاتھوں جبا کرنے کے لیے لتا لینا حضرت ابراہیم علیہ پر بھی پہلے بہت, بہت بڑے امتحان آئے ایک لڑکا ہے ٹینے باپ خلاف ہے کوئی اخلاقی سپورٹ نہیں کوئی موبائل اسپورٹ نہیں باپ خلاف ہے گت بناتا ہے دیکھتا ہے اور اس مشرق بادشاہ کے دربار میں وزیر اعظم ہے تنہا ایک لڑکا ہے کبھی ایک مناظرے میں کھڑا ہے کبھی ان کے بتوں کو توڑ دیتا ہے پیشی ہو رہی ہے وہ پیشی بھگت رہا ہے کبھی وہ بات بڑا لیتا اور احی و امید یہ زندہ اور مردہ تو میں کرتا ہوں نہ رب ہوں فرماتے رب بھی اللہ جی یو میرا رب زندہ کرتا اور مارتا انہیں کہا میں بھی مارتا ہوں میں بھی زندہ کرتا ہوں انہیں دو قیدی بلا لی ہے جس کو سزائے موت دی تھی اس کو اس نے چھوڑ دیا نہ جا بھائی فرمائش کو میں نے زندگی دے دی اور جس کو چھوڑنا تھا اچھی گردن مار دیکھو میں نے اس کو موت دے دوں امید ہاں بضرت ابراہیم علیہ السلام اگر چاہتے تو مورچا لگا سکتے تھے بڑی اچھی بحث ہو سکتی تھی کہ دیکھو بھائی بنی بنائی چیزوں میں سے ایک کو توڑ دینا ایک کو چھوڑ دینا یہ بنانا نہیں ہوتا میرے پاس دو گریاں ہوں اور میں ایک کو توڑ دوں ہتھوڑی لے کر دوسری کو چھوڑ دوں اور کہوں کہ میں واش میکر ہوں یہ ہو سکتی ہے دا بنا انسانوں میں زیر کو مار دیتے ہو کو چھوڑ دیتے ہو کیسے میں بندے بناتا ہوں؟ لیکن نہیں فرمایا اگلی بات آپ نے کہا دی فرمایا کہ ان اللہ یاتی بشم سے من المشرق فاتح بہا من المغرب میرا رب تو مشرق سے لے کر آتا ہے کال تو مغرب سے چرہا دے بھائی سا دوہیت اللہ جی کا کافر مدعوت ہو گیا یہ ایک بچہ مناظر ایک بچہ کبھی باپ کو من یاد آتی یاد آتی لاتا شیتوان شیتوان کانسمان یاد آتی مینا چکا سچا دفتے کا سراطن کیا کہتا ہے قالا انتا راغبن آن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمننک وحجرنی ملیہ بعض لیلہ ہے تو میں تمہیں سمسار کروا دوں گا نکل جائے یا قد یہ حالت اس میں جوال کبھی ایک جگہ کبھی وہ جاتے ان کے دربار میں وہ اس میلے پہ ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں کہتے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں قالا انہی سقیم وہ چلے گئے ان کے بڑے بت کھانے میں گھس گئے سارے بت توڑ دی اور کلارا جو ہتھوڑا تھا وہ بڑے بدھ کے گلے میں ڈال دی آج یہ ارمول کلام ہے لوجک کی بات ہو رہی ہے ان کے منہ سے یہ کروانا چاہتے نہیں ہے تمہیں نفع نقصان نہیں دیتی آگے پتہ تو ہوتا ہے نا گاؤں میں وہ کون ہے نے کہ سنا لڑکا ابراہیم ابراہیم نام کا وہ ہر وقت ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا رہے کالو خاطی لگے گا لوگوں کے سامنے لے کے بھی تماشا دیکھیں ہشر دیکھیں ہم بھاویوں کا کیا کرتے لے آؤ یہ بھی دیکھے بچہ ہے ذرا سا دبکا ماریں گے ڈرائیں گے توبہ کر لے گا آئندہ لوگ بھی توبہ کر لیں گے کوئی ہمت نہیں کرے گا ہمارے بتوں کے خلاف اٹھنے کی یہ انہوں نے اسکیم سوچی ہے کالو فالت فعلت بھی آلیہ تنا ابراہیم ابراہیم یہ توں نے ہمارے معبودوں کا حل کیا قال بل فالہ کبیروں کہا لگتا کچھ بڑے کے نے کیا ہوگا بلفالہ کبیروں بھاجا اسی نے نہ کیا ہو یہ جو گیا ہے مدہ تو اسی کے پاس سے نکلا نا ہمارا قتل بس علوم انہی سے پوچھ لو بھائی ان کامی کون اگر یہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو کس نے مارا ہے تمہارے محافظ مارے گئے جو تمہاری حفاظت کرتے خود ان کو کوئی مار گیا ان کو پتہ ہی کوئی نہیں تو تمہیں کوئی مار گیا تو یہ تمہیں بچائیں گے فراجا ایران تو ہم انہوں نے اپنے ضمیر کے اندر جھانک کر دیکھا آج ہم کتنے بے بس ہیں نہ یہ بڑا جو ہے یہ بتا سکتا ہے کس نے مارا نہ وہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے وہ بتا سکتے انہیں کس نے مارا تم بنو کے سوالات فن. پھر جھکا دی فراجا سو سے من تم ظالم ان اپنے آپ سے کہنے لگے ظالم تو تم ہی ہو غلطی تمہاری ہے تم منو کی سوال سے ہی ساری ان کے اس بچے کے سامنے کالو لالم تما ہا اولا اچھی طرح جانتا یہ باتیں نہیں کرتے یہی بات کہلوانا چاہتے تھے حضرت ابراہیم یہ سارا چین اس لیے بنایا گیا تھا کالا فٹا تو نظر دے سکتے تو اپنی حفاظت کرتے اور تمہیں نقصان پہنچا سکتے تو مارنے والے کو نقصان پہنچاتے جو اپنے مارنے والے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ تمہیں کیا نقصان دیں گے ڈرتے نا دو ہی چیزوں سے آدمی ڈرتا ہے یا تو بابا جی سے یہ توقع ہوتی ہے میرے گائے کا دودھ زیادہ کر دیں گے یا یہ ہوتی ہے کہ دودھ نہ چڑھا تو دودھ کم کر دیں گے یہی ہوتا ہے ٹانگ توڑ دیں گے گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیں گے نقصان کرنا پڑا نقصان کا ڈر زیادہ ہوتا ہے نہ صرف ایسا نہیں ہو پیچھے سے دلے سے گانے سنتے آتے ہیں آگے جو دور سے جنہ نظر آتا ہے تو بند ہو جاتی ہے کیسے کیوں کسے ڈرتے ہیں بابا ایکسیڈینٹ نہ کروا دے دو روپے نکال کے ادھر بھی دے پولیس والے کو منتھلی دیتے ہیں یا روزانہ کی دو دو ڈالتے ہے انشورینس دونوں ہی وہ دو گاڑی نہ پکڑے یہ ٹانگ نہ توڑے ایکسیڈینٹ نہ ہونے دے دو ہی چیزوں کی وجہ سے آدمی شرک کرتا ہے یا نفے کی وجہ سے یا نقصان کی وجہ فرمایا تمہیں نفا دوڑ سکتے تو اپنی عبادت کرتے اور تمہیں نقصان دے سکتے تو اس کی ٹانگ توڑتے جس نے ان کی ٹانگ توڑی ہے براہم تو صحیح سالوں تمہارے سامنے کھڑا ہے اس اللہ تم والی ماتون مند تھا تم پر بھی اور ان پر بھی جن کی تم پوجا کرتے اب کیا ہوا دلیل سے تو گئے ہار اب انہوں نے کہا کہ اس کو ڈال دو آپ کالو ہر ریکو کالب ہوں بنیاد ان کا کنڈ کھو دو اس میں آگ بھرو پالتو ہوگی جہین اور اس جہین کے اندر اس کو ڈال دو شاید اب توبہ کر لو معافی مانگ لو کالے ہرر کون کم ان کا یہ جنگ آخری جنگ ہے آج کچھ کر سکتے ہو تو اپنے گاؤں کی مدد کرو اس نوجوان کو جلا دو آئندہ کو اس قسم کی سمجی ہمت نہ کرے ان کن تم فائل کچھ کر سکتے ہو تو یہی کر سکتے ہو دلیل سے تم اس سے نہیں جیت سکتے آدم انہوں نے تیار کر دی عورتیں بھی منت مانتی تھی میرا بچہ ٹھیک ہو جائے تو ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گڈھا دوں گی اکٹھے گناگار بچے ان کے لکڑیاں اکٹھی ہو گئی روایات میں آتا ہے جب آگ جلائی گئی تو اس کے اوپر سے پرندہ بھی اگر کوئی اڑ کے جاتا تھا تو بھن کے اس کے اندر آ کے گرتا اتنی آچ تھی اس ذرا نہیں گھبرایا حضرت ابراہیم نے ذرا نہیں گبرائے ڈالنے کی باری آئی آگ میں ڈالا کیسے جائے شیطان نے مشورہ دیا اس نے کہا کہ ایک کموڑا بنائیں ایک جھولا اور اس میں ان کو لارا دے کر آ آگے پھینکا جائے اور گرا دیا جائے رسی پکڑی جائے جب وہ لارا لے کے آگے چلے جائے تو نیچے سے کھینچ لیا جائے اس کو اور یہ اس میں گر جائیں گے ساری تیاریاں مکمل ہیں اور یہ بڑے اطمینان سے دیکھ رہے ہیں پبلک انہوں نے اکٹھی خود کی اسی اپنے خرچے پر جیسے جیسے سلام کے زمانے میں کی تھی صاحب اکٹھے کر دو تاکہ لڑکا جب توبہ کرے تو ساری پبلک جو ہے یہاں سے ایمان اپنا تازہ کر کے فرشتوں کے اندر افرات لا ابراہیم کا یہ حال ہے ابراہیم کو آگ میں ڈالنے والے لا نے کہا جاؤ کہ تم سے مدد مانگتا ہے تو کرو آئے پل کر کہا کہ بھائی ابراہیم کسی مدد کی ضرورت فرمایا ضرورت تو ہے مگر تم سے نہیں کہا آپ جہاں کریں آپ نے فرمایا وہ میرے حال سے نا نہیں میں اسے بتاؤں میرے ساتھ کیا دیت رہی ہے لہذا جب انہوں نے پھینکا ہے آگ میں تو اللہ نے فرشتہ نہیں بھیجا کہ جب ابراہیم کو وہاں سے نکال کے بعد لے اگر ابراہیم نے درمیان میں فرشتوں کو نہیں نہ ڈالا تو اللہ نے بھی درمیان میں فرشتوں کو نہیں ڈالا دا کو مارا پوری بردن و سلام ابراہیم آپ کو ہے آپ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پرسلام تیوالا کن کن آگوں سے نکلا ابراہیم مینار میں کھڑے ہوتے سوچیں وہاں تو جلبی ہوتی ہے بس مارا وہ چھری وہ جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں بیس بیس تیس تیس لے کے زیادہ کرنے والے اور ہماری جان چھوٹے ان کا سے وہاں تو یہ پوزیشن ہی تھی سوچو کن کن محلوں سے وہ بچہ نکل کے آیا جو گوڑا ہوا تو لاک ملی ہے اور گراہوں نے اس امتحان میں ڈال دیا کہ جس کے بارے میں اللہ کا تھا بہت بڑا انتحار. بہت بڑا امتحان وافد اللہ نے فدیا دیا ہے اسماعیل کی جگہ جبہ کرنے کے وہ ترق نہ آ رہی پھر پھر اس فدیا کو پچھڑوں میں چھوڑ دیا ہے واحد امت ہے جس کے اندر قربان گاہ جو ہے مختص نہیں ہوتا یہ تھا پچھلی امتوں میں ایک تو قربانی کا گوشت کھایا نہیں جاتا تھا اسے گندگی تصور کرتے تھے ضبع کرنے کے بعد وہ اٹھا کے لے جاتے تھے گوشت بیت اللہ کے آگے ڈال دیتے تھے وہاں اس کے دروازے کے سامنے اور اس کا جو خون ہے وہ لیپا کرتے تھے ملا کرتے تھے وہاں اللہ کو پتا چل جائے کہ فلاں نے دمبا دیا با باقیہ پچھلی امتیں جو تھی ان کے یہاں وہ آگ کھا جایا کرتی تھی اس کو کوئی اور طریقہ تھا لیکن کھانا حلال نہیں تھا اور ایک مخصوص قربان گاہ ہوا کرتی جہاں جہاں کے وہ قربانی دی جاتی یہودیوں کی وہ قربانگاہ بیت المقدس والی جگہ میں وہ بہانے سے تو گرا کے اپنا ایکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں وہی قربانگاہ دوبارہ وہ ری انسٹیٹ کرنا چاہتے یہ مسلمان ہیں جن کے لیے حضور نے برمایا ساری زمین قربانگاہ بنا دی گئی وہ وہاں دیتے ہیں قربانی ان کے لیے مخصوص جگہ ہے حرم کی حدود لیکن باقی ساری دنیا میں لوگ اس کے اس, کو اس کے تابع اس کے ایکشن پلے میں ساری دنیا میں لوگ کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی محروم نہ رہ جائے اس منظر سے جو منا نے دیکھا تھا یہاں بھی جب قربانی کریں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قربانی وہاں جا کر دی لیکن باقی سارے سال آپ مدینہ کے اندر قربانی دیتے رہے تو یہ کیفیات سے اگر آپ نہ گزریں اور حج سے آپ اسی قسم کے فرم بردار مسلمان بن کے پلٹ کے نہ ہیں جس قسم کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے یا اس طرح بننے کی کوشش نہ کرے تو حج سے کیا فائدہ ہو پلٹ کے آئے ہائی پرٹینسی آپ نے دوائی بھی کھا لی تو اس سے ہوگا کیا لہٰذا دیکھیں ہمیں ہم سے ہر دوسرا نہیں بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس سے بھی زیادہ یہاں ایٹی فائیو پرسینٹ سے بھی زیادہ لوگ آج ہیں لیکن کوئی بیماری کا کسی کو کوئی آرام آیا جمین جمبت میں جمبت گل محمد ہم اسی کے اسی طرح ہے؟ وہ تو میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ ارفات میں بسوں میں بیٹھنے کے لیے دھکم تیل کرنے کی ضرورت نہیں جگہ آپ کو مل گئی تو ٹھیک نہیں تو پیدل سفر کریں آپ وہ آپ کا کہ ایک, ایک قدم جو ہے وہ کرنسی ہے وہ درموں میں نہیں دیناروں میں تولا جائے گا یہ حشر میں تولیں گے یہ سارے تو اگر اس میں نہیں آپ پیدل جا رہے ہیں پیدل اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں یہ سادت لکھی ہے تو کیوں دھکم دیل کرتے ہیں کوئی بات نہیں آپ آپ کو وہاں دو بجے پلٹ کے پہنچیں گے تین بجے پہنچیں گے وہاں سونا کوئی سونا تو نہیں نہ ہوتا یہ چلنا آپ کا عبادت اور اس چلنے میں توجہ زیادہ رب کی طرف لگی رہتی ہے بس میں جگہ مل گئی تو فائدے نہ ملی تو اس کے لیے وہ میدان ارفات کی مصروفیات چھوڑ کے اگما لگ دیں بسوں میں کچھ لوگ مسجد کے انتظار میں کہ جی مسجد ہم بنوا رہے ہیں مسجد بن گئی تو پھر میں حج کروں گا یہ بھی میں نے پہلے کہا کہ مسجد بنوانا ان پر فرض نہیں ہے حج کرنا فرض ہے پہلے وہ کر لیں مسجد بنتی رہے گی مسجد ان کی محتاج نہیں وہ اللہ کا گھر ہے کوئی اور بندہ اللہ کھڑا کر دے گا ہدی اور فدیہ ہدی تو وہ جانور ہوتا ہے جو قربانی کا ساتھ لے کر یہاں سے جایا کرتے اور وہی قربانی اسے قربانی ہی کہا جاتا ہے وہاں سے بھی جو لے کے آپ دیتے ہیں فدیہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو آپ کے کسی گناہ کی وجہ سے یا کوئی